مدنی صدر کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں کچھ مدنی پھول اس ضمن میں نگران شورہ مفتی صاحب سے حاصل کیے جاتے ہیں اور آپ کی سوال، آپ کی کالز بھی جس میں آپ کے تاثرات یا آپ کے اس میں اس حوالے سے سوالات بھی ہوں تو ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو آج کے اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی تاثر دینا چاہتے ہوں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں ممکنہ صورت میں انشاءاللہ اللہ آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا تو بڑھتے ہیں آج کے اگرچہ کافی مدنی پھول اس میں بیان ہوئے آج زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے ایک بڑا مطلب ایک ٹاپک چلا اور ایسے سوالات اکثر ہم مطلب سنتے رہتے ہیں کہ جس میں کفریہ کلمات کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے تو امیر علیہ سنت نے اس پہ کافی کلام فرمایا آپ نے بھی کچھ فرمایا تو اگر اس زمن میں ہی اگر ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں اس پر تو ڈیٹیل میں بات جی جی نہیں ہو ہو سکی آج مدری مذاکرے میں کیونکہ وہ جو مسئلے کا جو حل تھا جی جو حکم تھا اس کا بھی وہ آ نہیں سکا سامنے اور یہ سمجھیں کہ یہ خود ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے یہ مسئلہ کہ چونکہ ایمان و کفر کا معاملہ ہے تو لہذا اس پہ کل بھی ہم نے جواب نہیں دیا آج بھی جواب نہیں دیا, نہیں دیا اس جواب کے علاوہ جو آپ کی گفتگو تھی نا زبان کی بے احتیاطیوں کے حوالے سے اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات پہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی قول اور میرے کسی فیل سے میرا ایمان ضائع ہو جائے جی اور یہ ڈرنا یہ ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے جو یہ خوف نہ ہو نہ تو انسان کے لیے بڑی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور پھر ایک مطلب کے نقطہ نظر ہے کہ اور قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کے چھین جانے کا اندیشہ موجود ہے اور قرآن کریم ہے نا کس سے بات کر تو مسلمان تھے بھی کافر ہو گئے ایمان کے چلے جانے کا خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے مطلب کہ وہ پھر کافر بھی ہو جائے تو خفیہ کریمات کے بارے میں سوال جواب میں امیل سنت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ یہ جو ڈر ہے یہ ہونا چاہیے ڈر کا تو کئی مقام پہ تذکرہ ہے اور خاص طور پہ اس حوالے سے تو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے خسارے والی قوم ہے وہی امن کے اندر رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیث مبارکہ خاص طور پہ اس حوالے سے بڑی ڈرانے والی ہے کہ جس میں آنے والے وقت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مومن یمسی کافرن کہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا تو یہ ہے ہی اسی بنیاد پر کہ بندہ یعنی ایک وجہ علماء نے اس کی شرح بیان کی ہے کہ زبان کی بے احتیاطیاں ایسی ہوں گی کہ جو بندے کو کفر کے اندر ڈال دیں گی کہ وہ ایسی باتیں بول ڈالے گا کہ جو اس کو کفر کے اندر مبتلا کر دیں گی تو اس لیے زبان تو سب یعنی ہی اسی لیے اس کی سب سے بڑی تباہ کر رہی ہے کہ بندے کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو اس لیے زبان کو سنبھالنا تو بہت ضروری ہے جس طرح یہاں ملے سننے دیکھا نا جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح متعدد بدنصیب مسلمانوں کا ماض ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخ میں رہے گا پھر پارا دو سور بقرہ کی آئے نمبر دو سو سترہ یہاں نقل کی گئی کافر الابی دنیا والا صحابی خالدن اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا تو یہ جو آئے کریمہ یعنی یہ اس لیے کہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں اس کو چونکہ علم نہیں ہوتا تو علم ضروری ہے اور یہ تو ایمان و کفر کا بیان ہے کہ اور یہ بڑی مطلب واضح سی بات ہے کہ جس طرح ایک کافر کو غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان نصیب کر دیتا ہے تو ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بے احتیاطی یا میری کوئی ویسی بدامالی کی وجہ سے کوئی ایسا میرے پر نحوس تاری ہو جائے میرے منہ سے یا میرے فیل سے کوئی ایسا کفر صادر ہو جائے اور مطلب میں ایسی کوئی ضروریات دین میں سے کسی کا جسے انکار کر دوں جسے کفر لازم آتا ہو تو اس میں ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے اچھا بالخصوص اس میں میں یہ کروں گا کہ ایک تعداد ہوتی ہے آج امی کہ جو اسلام و دین کے بارے میں صحیح طور پہ معلومات نہیں ہے اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں معلومات صحیح نہیں ہے وہ ان کو پتا ہے ہم نے کوئی دین کو صحیح پڑھانی ہے ہم نے قرآن و حدیث کو صحیح پڑھانی ہے نو no ڈاؤٹ ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے ان کی بعض پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہوتی ہیں وہ ان کے پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے حساب سے ایک مناسب طریقے پر ہوتی ہیں مگر وہ جب اسلام و دین پر بات کرتے ہیں تو یہ ساتھ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں بھائی ہمیں اتنا دین آتا نہیں ہے ہم اتنا پڑھا نہیں ہے لیکن کر کے پھر یہ کچھ نہ کچھ بول دیں گے تو جب آتا نہیں ہے تو پھر آدمی بولے ہی نا نا بھائی اب خاموش رہے کیوں دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں مذہب کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکال دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے مطلب ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ آ جائے اور ظاہر بد جب اس طرح کی چیز نکلے گی زبان سے تو پھر جو اتورائز ہیں یعنی اسلام و دین کو سمجھنے والے علماء مفتیا نے کرام پھر وہی آپ کو آگاہ کریں گے آپ کے اس کل میں سے یہ چیزیں آپ سے شادر ہو گئی ہیں تو جس طرح ایک ملک قانون کے حساب سے جب کوئی چیز ہم توڑتے ہیں تو ہماری جو مطلب کہ کورٹ ہوتی ہیں یا ہمارے ججیز ہوتے ہیں جو اتورائز ہوتے ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں نا صحیح. تو اس طرح اسلام و دین کے بارے میں علماء ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ یہ حکم تو یہ ہے حکم یہ ہے اور اس حکم کا مطلب کہ یہ اس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ کل یہ جی جو پرسوں جو ہمارا سلسلہ ہے نا امت کے رہنما تو ریپیٹ باشا ہوگا باشا اس میں اللہ نے چاہا تو یہ اگر ان کو غور سے دیکھیں گے نا مدھیر کے ناظرین تو پتہ چلے گا کہ علماء مفتیان نے کرام ان کی مطلب کہ ان کی اہمیت کیا پھر ان کی باؤنڈری اور ان کے کی اختیارات کیا ہوتے ہیں اور کہاں کا مطلب کہ ان کا جو وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایگزٹ کرتی ہے اور ہونی چاہیے تو یہ انشاءاللہ شاء پتا چلے گا مگر یہاں میں یہ ضرورت کر دوں کہ کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب یا کتابیں میرے لیے سنت کی اسے ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے میں ضمن یہ بات ضرور رکھ گا کہ یہ جو ابتدائیہ ہے نا اس کا جو کفریا کلمات میں نے پتہ میں پڑھ لیا یہ دوسرے صفحے پر ہے بہت زبردست اس کا اگر واقعی اس کو اس کتاب کی اگر اہمیت کو اور زیادہ سمجھنا چاہے وہ ابتدا میں کہتا ہوں شروع کے تین پیج پڑھ لیں تین سے چار پیج پڑھ لیں بس آپ اپنی وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی بہت بڑا ہمارے یہاں ایشو نہیں ہے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کے پاس نارمل نیٹ ہوگا اگر فور جی ہے تو بہت اچھی طریقے سے آپ کی یہ بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ ویب سائٹ پہ جائیں دعوت استعمیر ڈاٹ نیٹ یا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بکس آپ اس کی لائبریری میں جائیں بک میں بک کو کلک کریں بکس اس میں سرچ آ جائے گا سرچ میں لکھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو وہ کفریہ کلمات لکھیں گے تو نیچے آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی اب وہ اس میں اردو میں ہے جو اردو ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ بھی کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی نیچے اس لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ ریڈ یا شیئر آپ ڈاؤن لوڈ بٹن دبا دیں اور انشاءاللہ شاء اللہ منٹ اللہ نے چاہتا اگر آپ کا نیٹ پراپر ہے ود ان یہ کتاب آپ کے ڈیسک ٹاپ پر آپ کے مطلب پی سی ٹیبل پر آپ کے موبائل فون میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اف یو یو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بائی دس بک ورنہ آپ اس کو بالکل خریدیں مقت المدینہ سے اس کو خرید سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں بٹ ویو مطلب ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن کر کے پڑھ لیں صلی صل اللہ تعالی اللہ کال چلائیے نگران شرا حاجی امین اطاری مفتی صاحب کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سیقان اطاری میں میرفقاض باب الاسلام سے, سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدنی ماحول میں داولت اسلامی کے بزرگانی دین کے اس وغیرہ جو آتے ہیں میں مطلب ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ناز شریف وغیرہ بہت اچھے انداز سے ترقیب کی جاتی ہے لیکن بزرگ دین کے جو مزارات وغیرہ پر جب دیکھا گیا کہ وہاں پر جو لوگ ہوتے کمال وغیرہ ڈالتے ہیں اور یہ مطلب وہاں پر شرح کیا حیثیت ہے دیکھیے بزرگ نے دین کا عرس منانا کارے ثواب ہے منانا بھی چاہیے اور رہی بات ان کے عرص منانے میں جب ان کو مزار پر حاضری دیتی تو مزار پر حاضری دینے کا ایک بڑا اسلام و دینی طریقہ ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ان کے مزار پر حاضری دیں اور جیسے کل مفتی صاحب نے خود بیان کیا تھا کہ ان کے قدموں کی طرف سے ان کے مزار پر حاضر ہوں اور گھوم کر ان کے چہرے کی طرف آ جائیں کیبلے کی طرف آپ کی پیٹ ہو جائے گی تو یہ گویا کہ آپ ایک بزرگ کے بالکل آپ ان کی توجہ میں ہیں ان کے چہرے کی طرف آپ آ اور مزار شریف سے میش چار ہاتھ دور رہ کر آپ پہلے کوئی قرآن شریف پڑھ لیں جو سورت وغیرہ یاد ہوئیں گی اصال ثواب کے لیے سورت وغیرہ پڑھ لیں ایک بار سور فاتحہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ان کو اس ثواب کریں دیگر اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور ان کا وسیلہ دیں کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندے کی درگاہ پر بارگاہ پر حاضر ہوں تو ان کے صدقے میری دعا قبول فرما تو ان کے ان اللہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا اس طرح وجود ہوتا ہے مزار ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے اب جو مطلب وہاں پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں غیر شہری معاملات کرتے ہیں ڈھول ڈھبا کے بجاتے ہیں پھر غیر شہری انداز میں دھمال جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یہ سب ڈالتے ہیں تو ان کی تو مطلب کہیں اجازت نہیں ہے نہ یہ کوئی اہل سنندور جماعت سے ان کا کوئی یہ تعلق ہے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایک پیشہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کماتے ہیں اور طرح طرح کی پھر حرکتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مطلب یوں سمجھے کہ بہت ساری مافیا کا جیسے جیسا لگتا ہے کہ ان جگہ پر قبضہ ہے اور مطلب کوئی مطلب منشیات کا کام کر رہا ہوتا ہے تو نشے اور, اور اس طرح مطلب بے پردہ عورتیں اور نہ جانے کیا کیا پھر اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حرکتیں ہو رہی ہوتی ہے پھر لوگ سمجھتے جناب یہ اہل سنت ہے یہ اہل سنت نہیں ہے اہل سنت کا جو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مطلب کہ مطلب کہ ان کے پاس نا علم نہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ان کے پاس تو انہیں اس کھاتے میں ڈالنے کے بجائے میں درد مند مسلمانوں سے ارض کرتا ہوں کہ ان کو جا کر سمجھایا جائے اللہ انہیں اللہ جا کر بتایا جائے نہ کہ ان کی پچھلے لے کر اور ان کی کار یہ کارنامے لے کر آپ بولو کہ جناب یہ فلاں یہ فلاں یہ, فلا یہ فلا تو یہ تو مطلب کہ کوئی نہ یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے یہ کوئی ہی نہیں ہے آپ جا کر ان کو سمجھائیں آپ جا کر ان کو بتائیں اور ماشاء اللہ کئی ایسے مزارات ہیں جہاں ہمارے علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں آواز ہوتے ہیں اور وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کو اللہ تو, اللہ تو اللہ نصیب کرے ہم جائیں انشاءاللہ میرے اللہ میرے حضرت اعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ لے کے مزاج شریف عرس میں پچیس سفر مظفر اللہ جانا نصیب کرے میری تو بڑی خواہش ہے کہ وہاں جانا نصیب ہو علماء کے بیانات ہوں گے اور کوئی ایسی چیز آپ کو ڈول ڈبا کے اور یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی نہ یہ بے پردگی آپ کو ملیں گی تو اس طرح اور بہت سارے آپ کو مزارات ملیں گے علماء کرام کے مزارات ملتے ہیں ہماری امجدیا میں میں ہر سال الحمدللہ للہ یہ ہے ہمارے بلا وقار الدین صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں میری شرکت ہوتی تھی اور اس طرح کئی ایسے مزارات ہوتے ہیں جس پر ہم نے شرکتیں کی ہیں علماء مفتیان کرام خرام کیا اور وہاں پر بہت اچھا انداز ہوتا تھا کیا کہتے مفتیا صاحب کچھ جس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جی بنیاد آپ نے بیان فرما دی کہ اصل میں اصل چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا موتف کیا ہے باقی رہا عوام کا کچھ اس طرح کے معاملات کرنا یا مافیاز کا اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کو اہل سنت کے سر پر تھوپ دینا یہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کے اندر آ کے اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے اس طرح کے غلط کام کرتا ہے قابض ہو جاتے ہیں بعض سے ہوتے ہیں تو پھر اس کو آپ مسلمانوں کے اوپر ان تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تعلیمات اہل سنت کیا ہیں تو رنگ برنگی پچاس قسم کی رنگین ٹوپیاں پہن کر اور پھر یہ لمبے لمبے بال رکھ کر پھر ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے کڑے پہن کر پھر اتنے سارے سارے انگوٹیاں پہن یعنی کوئی مطلب کہ کوئی شریعت کی کہیں پاسداری ہے ہی نہیں اور پھر جناب الٹی سیدھی دھمالے ڈالیں گے پھر میلے کچلے عجیب و غریب بندہ نمازوں کا کوئی مطلب اتا پتا نہیں تو ڈیفینےٹلی یہ جہالت ہے نا ہمارا کہنا اپنی جگہ پر ہے مگر میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. کئی دفعہ میں مدنی مذاکرے کے مدنی محکو میں بھی عرض کر چکا ہوں دعوت اسلامی صرف کہتی نہیں ہے دعوت اسلامی عملی تحریک ہے ہمارا باقاعدہ شعبہ ہے مزارات اولیاء مجلس برائے مزارات, مزارات, مزارات اولیاء یہ ہمارا باقاعدہ اپنا شعبہ ہے جو کہ اسپیشلی آراز کے موقع پر مزارات پر جاتے ہیں وہ نکی کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں الحمدللہ جو دعوت والے جا کے کرتے ہیں اور کئی غلط ہونے والے کاموں کو روکنے کی جو ہمارا تنظیمی طریقہ کار ہے اس کے اندر کوشش بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے فائدہ بھی ہوتا مدنی قافلے سفر ہوتے پھر وہاں سے تو اجتماع کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پر آج بھی گجرا والا میں بزرگ ہیں عبد الطیف قادری رحمت اللہ تعالی نے تو ان کے ارس کے موقع پر ہماری مجلس کے تحت اجتماع یہ جو مدنی مذاکرہ اجتماع تھا اور یہ سارے آشقان اولیا جو جمع ہو کر وہاں مدری مذاکر میں شامل <تصفح> بالکل ہم نے بات چیت کی ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے جو اورس کے جو پروگرام یہ کرتے ہیں سلسلے <تصفح> <تصفح> نہیں ہم کو ہینڈ اوور کیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں تو <تصفح> الحمدللہ للہ شریف بھی ہوتی ہے بیان بھی ہوتا ہے پھر وہاں کو بے پردگی نہیں ہوتی عورتوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ میں اس لیے اپکرس کر رہا ہوں کہ چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا آپ جو بھی ہیں میں ایک آپ کو عرض کر رہا ہوں اور میری اگر یہ عرض آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے تو قبول فرما لیں کہ منفی پروپوگینڈا کرنے کے بجائے اس طرح کی غیر شرعی حرکت کرنے والوں کو اسلام و دین کے بہترین اصولوں کے مطابق سمجھایا جائے کہ سمجھانے سے لوگ مان جاتے ہیں مان جاتے ہیں اور پھر اس طرح برائیاں ختم ہوتی ہیں الحمد دعوت اسلامی کر رہی ہے آپ بھی کریں صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد میں ان کے سر ویراول سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے نگران سورا سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت ہر مذاکرے میں کوئی مذاکرہ باقی ہوگا لیکن الحمد وہ ہر مذاکرے میں رمضان المبارک کی یاد اور رمضان المبارک کی آنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں یہ حقیقت یہ ان کا حصہ ہے لیکن وہ جب دعا مانگتے تو ہمیں بھی رمضان مبارک یاد آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت جیسے رمضان المبارک اور اس ماہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ اللہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ تو خیر مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں امیر سنت ساتھ جب ہم شہری کرتے ہیں نا تو مثال کے طور میں ایسے ٹائم ان کے ساتھ شہری میں بیٹھا ہوں کہ جس میں امیر سنت میں اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں تو امیر سنت چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ شہری کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں تو شہری کے بعد دعا جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے پھر سورتیں سورہ خلاص اور سورے قریش یہ پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ وہ واجب ہونے والا جو درود پاک ہے جنت واجب شفاعت واجب ہو جاتی ہے وہ درود پاک پڑتے ہیں پھر وہ صبح کی وہ جو دعا ہوتی ہے نا ما مَبحبی بھی نعمتین او بھی آہدین تو پھر یہ دعا پڑھتے ہیں پھر اس دعا کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہ بل رمضان بھی صحت وافیہ یعنی یہ صرف اسکرین پر نہیں ہے یہ امیر سنت کا جو کردار ہے نا کہ جو یہ آپ نے تو جو اسکرین پہ دیکھا وہ دیکھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایک اپنا پلس کیا کہ یہ بات اسکرین پر نہیں ہے اچھا نارملی نماز کے بعد بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں تو یہ ایک ماہ رمضان سے محبت ہے کہ مجھے رمضان سے پیار ہے اور میں تمنا کرتا ہوں تمیل سنت کی کے جذبات کی میں اپنے انداز سے ایک ترجمانی کر رہا ہوں کہ مجھے ماہر رمضان سے پیار ہے اور مجھے ماہ رمضان کا انتظار ہے اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے رمضان سے ملا صحت اور عافیت کے ساتھ کیونکہ اللہ عمل رمدان یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا و آفیہ صحت اور آفیت کے ساتھ تو یہ ماشاء اللہ دعا ہے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ دعا روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں تو یہی ساتھ ساتھ یار کروں گا کہ عموماً دعائیں ہم بہت ساری کرتے ہیں تو ماہر رمضان بھی یاد رہے جب بھی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے اندر میری مدنی لیا اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں اور اسی کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے دعا کر کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا بڑی پسند ہے یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما یعنی سرکار کی امت پر رحمت عام عطا فرما اللہم مغفر لی امت محمدین مغفرت عام اللہ رحم امت محمد رحمت عام رحمت عام کی دعا یہ دو دعائیں مغفرت عام بھی اور رحمت عام بھی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند ہے یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے دعا فضاہر دعا میں اللہ بار حبی صلی اللہ وسلم کی امت پر مغفرت عام عطا فرما یا اللہ امت محبوب پر رحمت عام عطا فرما یہ بہت اچھی دعا ہے یہ بھی کہہ رہے عافیت کی دعا اور ساتھ ساتھ میری مدنی التیجا ہے روزانہ کی دعا میں پیر صاحب کی ضرور دعا کیا کریں یعنی جن کی نگاہ فیض سے جن کی نسبت سے جن کی برکت سے ہم نماز بنیں ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ تو کیا اللہ نصیب کر دے ہمیں دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ جو چیزیں نا یہ مطلب یہ نا جس نے ہم پر احسان کیا نا محسین کا ایک احسان ادا کرنا یہ ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے اور ساتھ ساتھ میں یاد کروں گا اس کے لیے دعا کریں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا میرے سنت کو میرے پیر و مرشید کو سلامت رکھا دو ایک متاثر جو آپ کو ذوق ساتھ ہے دعا کیا کریں یہ, یہ چیزیں ہمیں بڑی برکت دیں گی ہم سے خود ہمیں خود اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب شاء صلو صلو صلو اللہ تعالیٰ علی محمد جی ہاں جی امی بولے ہیں ہمارے ساتھ جی جی لیکن جی. اصل میں یہ جو ایک ٹاپک تھا اگر جو سوال کا موضوع تو کسی اور طرف تھا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کیا کفر ہے اس طرح کا کچھ سوال تھا لیکن میں ضمن چُکے شعبہ تعلیم سے بھی ریلیٹڈ اسلام بھائی بھی تعداد تعداد ہیں یہاں پر پاکی اور ناپاکی کے معاملات میں جو احتیاط کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک تربیت بھی ملتی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس موضوع پر بھی ایک تھوڑا سا کچھ مدنی پھول اور بڑھ جائے اشاء اللہ سنت کے تو ارشادہ ست کرو مرحبا حجمین احتیاط تو بہت امپورٹنٹ ہے مگر یہاں تو پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو مین جو فرائض یا مطلب جو چیز سیکھنا فرض تھی اس کا بھی بنیادی طور پہ علم نہیں ہے یعنی کہ ایک اسٹوڈینٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ایک اسٹوڈینٹ کے بارے میں تھا کہ اس اسٹوڈینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا وہ اسٹوڈینٹ کہتا تھا کہ جب بھی مجھ پہ غسل فرض ہوتا تھا میں وضو کر لیتا تھا یعنی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرض غسل کی کیا چیز ہے اور ناپاکی سے پاکی کی طرف آنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو علم ہی نہیں تھا جب علم کی کمی ہے نا یہ ہے اب ایک کالج کے اندر ایک لیکچرار نے کوشچن کیا کہ چنے بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بیٹی ہے اس بیٹی کا نام کیا ہے اب کالج کے اندر اتنے سارے اسٹوڈینٹ تھے لائن لگی ہوئی تھی اب سارے دوسرے کا منہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے اب کوئی اب مطلب کہ میں نے پڑھا ہے باقاعدہ کوئی حضرت عائشہ کا نام لے رہا ہے ربضی اللہ تعالی نہ. کوئی کسی اور کا نام لے رہا ہے یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ ربدی اللہ تعالیٰ نہ. یہ سرکار کی تو زوجا ہے محت المومنین ہے ٹھیک ہے لیکن بیٹی بیٹی نہیں ہے مطلب بیٹی کا نام ہی نہیں بتا تھا پھر اس لیکچرار نے باقاعدہ لیکچر دیا کہ ابھی میں تم سے فناٹ ٹیم کے فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی کا نام پوچھوں تو تم کھلاڑی کا نام بتا دو گے فلاں فلم کے ایکٹر کا نام ہوتا ہوں ایکٹر کا نام بتا دو گے فلاں کا نام ہو فلاں کا نام بتا دو گے مگر تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی اولاد کا نام ہی نہیں پتا یہ چیز اچھا اس میں پھر میں نے پڑھا تھا ایک, ایک, ایک, ایک جو سر سر, سر میں بتا دوں جی اسے بھی غلط بتایا یہ حال ہے اسلام, یہ اسلام اور دین کی بہت بنیادی باتیں ہیں جو بدکسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھی اور سیکھی نہیں گئی تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو طہارت کا کہا کہ جب بندہ خود ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ تو <تصفح> جو ڈریس ہمارے عموماً تعلیمی اداروں میں ہے اور پھر اسی میں جو کالجز میں اور ادھر جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سب میں مطلب ایک ذہن بننا کتنا ضروری ہے پاکی اور ناپاکی کے بارے میں تو سچ صحیح بات ہے کہ مدنی مذاکرے ہم مستقل سنتے رہنا اور وہ جو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جو رسالہ ہے جی اسے پڑھنے کیونکہ نجاستوں کا پتہ نہیں ہوتا صحیح بات کہ نجاستوں کا صحبت کتنا اثر دکھاتی ہے میں امیل سنت کے مدنی مذاکرے کی میں ایک برکت بتاتا ہوں اور امیل سنت نے خود ایک صحبت سے جو فائدہ اٹھایا وہ بیان کیا اور ہم نے یہاں سے امیل سنت کی صحبت سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ کی جو بیٹ ہے وہ ناپاک ہے کبوتر کی جو بیٹ وہ پاک ہے اب ایک جگہ پر بیٹ ہے کیسے پتا چلے گی یہ کبوتر کی بیٹ یا کبے کی بیٹے بیٹ ہے سنت فرماتے ہیں کہ ہم کبرا وقار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا تو وہاں سے آپ کو معلومات ہوئی آپ نے ہمیں معلومات دی اور میں آج مدری چینل پر معلومات دے رہا ہوں دیکھا یہ جائے گا کہ یہاں پر کبے, کبے زیادہ یا کبوتر زیادہ ہیں اگر کبوتر زیادہ ہیں تو کب, کبوتر کی بیٹ مانی جائے گی اور کبے زیادہ تو کبے کی بیٹ مانی جائے گی مجھ سے تھا ہی تھا یہی مسئلہ ہے اب یہ مطلب یہ تو صحبتیں سکھاتی ہیں اور پھر یہ چیزیں تو ہمارا علماء نے پڑھی ہیں لیکن یہ کتنا مطلب کہ میں خود اس معاملے میں لاسٹ ٹائم پہلے جا میرا گھر تھا وہاں مطلب کہ کبو کا کبھی کبوتر سب نظر آتے تھے نظر تو تھوڑا مگر کچھ نظر آتے تھے نا تو کبھی کبوتر کی, کی ریل پہ زیادہ ہوتی تھی تو یوں دوڑا ہوتا تھا. تو اب یہ جو ہمیں بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ ہے کیا مسئلہ مگر امیل سنت الحمدللہ للہ مدری مذاکرے کے ذریعے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا تھا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے سکون ہو جاتا ہے کہ ایک مسئلہ پتا چلا نا وہ مسئلہ کسی شرعی مسئلے کی خوشی ہے نا کسی علما کسی کا کولا آپ شاید یاد ہوگا کہ ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر وہ سکون نصیب و لطف نہیں ملتا امام محمد امام فرمائیں کہ جو ہم مسئلے کو معلوم ہوتا ہے تو ہمیں وہ خوشی سے جھوم رہے تھے اور کہا کہ کہاں ہیں فلاں کہاں ہیں فلاں شہزادوں کے نام لیے بتائیں کہ کیا ان کو ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے مجھے اس وقت حاصل ہو رہی ہے واقعی شرعی مسئلہ پتا چلتا ہے تو ایسی خوشی ملتی ہے بعد وقت اپنے جیسے کوئی آتی ہے نا ایسے الجھن اب باہر شریعت نکالی بیٹھے اور پتا ہوا رضویہ کھولا بیٹھے ہوئے کہ یار اس مسئلے کا حل نکالے ویسے یہ میں انتظار کرتا ہوں کہ اولا یہ علم بڑھانے کے لیے معلومات بڑھانے کے لیے اور علم کا ذوق بڑھانے کے لیے بھی عرض کرتا ہوں آسان ہوتا ہے کہ میں میسج کروں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں مجھے مفتی صاحب کا تھوڑی دیر میں جواب آ جائے گا مگر مجھے بہت اس میں فائدہ ہوگا کہ میں اس مسئلے کا حل سب سے پہلے میں ڈھونڈوں میں باہر شریعت پہ دیکھ لوں میں فتح وا رضبیہ میں دیکھ لوں کہ کیا کچھ لکھا ہے اچھا دیکھ لیا مجھے میرا مطلوبہ جو سوال ہے میرے ذہن جو الجھن ہے اس کا حل بازار مل گیا مگر چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں لہٰذا میں اس مسئلے کو اگر اب میں ان سے پوچھوں گا نا کہ موتی صاحب یہ ملا تو کیا یہ درست ہے اب یہ کہیں گے نا درست ایسا مزہ گا اچھا اس میں دو فائدے ہوئے نا آپ کو علم تلاش کرنے کا بھی ایک جذبہ اچھا علم تلاش مسئلہ تلاش کرتے کرتے کئی مسائل سے نظر گزرتی ہے یہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اسے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور کتابیں ہاتھ میں لینا پڑھنا اور پھر ان کا ایک اپنا ایک فیضان ہوتا ہے تو فوائد ہی فوائد ہیں صلی صل اللہ حبیب صلی اللّہ محمد جی کال چلائیے سلسلہ بہت اچھا ہے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم غسل خانے کے اندر وصو کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے, سکتے ہیں اللہ وسلم کا نام لے سکتے ہیں اصل میں ہمارے یہاں عام طور پہ اب بات ہوتے ہیں جس میں ٹوائلٹ بھی ساتھ ہوتا ہے واش روم بھی ساتھ ہوتا ہے تو اگر اے سی کنڈیشن ہے تو اس میں تو جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی اے سی آرڈ نہ ہو کہ جس کو آڑ کہا جا سکے یعنی پورا دروازہ بنا ہوا ہے پلاسٹک کا یا لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا کہ بلکل دونوں کے درمیان فرق کر دیا ہے تو تو اس میں پڑنے کی صورتیں بنتی ہیں لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں اس طرح کی آڑ ہوتی نہیں لہٰذا وہاں پڑنے کی تو اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو صرف صرف باتھ روم ہے وہ واش روم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں اگر تو ستر چھپا ہوا ہے تو تو بسم اللہ رحمٰیم پڑھ کے غسل کی ابتدا کریں گے اور اگر سطر چھپا نہیں ہے تو آپ باہر ہی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا صطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر غسل کی ابتدا کیجیے صطر کھل گیا تو آپ دل میں پڑھیں گے اب زبان سے نہیں پڑھیں گے کال سگ اختار غلام یاسین اختاری ہندو گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم گویا کے مدنی مذاکرے کی ایک کڑی ہے ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے بہت دلچسپ گویا کے باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے آمین اور اس کے چلانے والوں کو بھی خوب برکتیں نصیب میری ایک مدنی عرض یہ تھی کہ اس سلسلے کو بھی جو ہے ریپیٹ کیا جائے کے اندر تاکہ جن لوگوں نے اس کو نہ دیکھا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر مدنی مذاکرے کے شوقین بنے ان کے دلوں کے اندر بھی ہوئے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو میرا سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں لکتا کے بارے میں سوال ہوا تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے ایسی جگہ سے کوئی شے ملی جہاں پر صرف کافی ہی رہتے ہیں وہاں سے اگر کوئی شے اٹھائی تو کیا اس پر بھی نقتا کا حکم لاگو ہوگا برائے کرم رہنما فرما دیں یہ لالی یہ وہاں جو بکری اور ڈیرے میں آ جی. تھی اور لاپتا نہیں ملی وہاں بھی ہمیں یہی حکم ہے یعنی کافر کا مال کسی کے لیے اس طرح تھوڑی حلال ہوتا ہے کہ جس سے چاہے لے لیا دھوکہ کرنا تک غدر کرنا تک اس سے منع کیا گیا تو اسی طرح یہ مال اٹھانے کی اس طرح اجازت نہیں ہوگی اس پر لکتے ہی کے احکام آئیں گے باقی اس کی اور مختلف صورتیں بن سکتی ہیں اس کے لیے تو ضال الفطار سنت میں ہی آپ رجوع کر لیں برال اس طرح اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی, اپنے لیے اس کو اٹھا لیں وہ پہنچانے ہی کی نیت سے اٹھائیں گے تو اس کی اجازت ہوگی جی کال چلائیے ریپیٹ کا جو انہوں نے مشورہ دیا تھا جی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کی کالس آئی ہیں رپیٹ کے حوالے سے تو امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے یہ سن لیا ہوگا مگر تھوڑا سا یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں اس کو رحمت بھی کہوں گا کہ مدنی چینل پر ہونے والے سلسلے کی اس کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم ریپیٹ کر سکیں وہ بھی ایک پراپر ٹائم کے اندر جس کو آپ ٹائم کہتے ہیں اب جیسے کل بھی ہے تو کل مطلب کہ جیسے کہ اب کہیں حاجی شاید کچھ کر رہے ہوں گے تو کئی میں کر رہا ہوں گا تو حاجی امین کر رہے تھے مدنی چینل میں کس کس کا کیا کریں گے اتر بھائی کچھ کر رہے ہوں گے تو فلاں ہمارے موبائل کچھ کر رہے ہوں گے تو اب کون کون سی چیز کہاں کہاں دیں گے تو وہ ایک سلیکٹ ہے جیسے اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے کل تو پھر سوا دو بجے تو وہ جو اجتماع ہوگا تو اس دوران تو کوئی چیز پی... اچھا اس سے پہلے ہی ہم نے صبح کی ایک اپنی نشیا چل رہی ہیں پھر امیر سن کر مدری مذاکرہ جو یہ نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ میں جو آئے گا تو وہ بھی ایک ٹائم فریم کے ساتھ اتنے بجے ختم ہوگا تو پھر مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ شروع ہوگا وہ ختم ہوگا تو جناب وہ امین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ ختم ہوگا تو جناب ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یوں بساوقات پہلے تو ہمارے دو دو سلسلے کے درمیان آدھا آدھا پونے پونے گھنٹے کا بھی گیپ آ جاتا تھا پھر وہ کچھ چیزیں ہم چلاتے تھے لیکن اب اتنا مطلب کہ ہمارے پاس میں بتاؤں کہ سلسلوں کا ایک سمجھے کہ ایک لائن ہے تو وہ میں اس کو میں آپ کو سمجھائی ہوں کہ ہم جب کسی ایسے مصروف ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو مصروف ایئرپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ اگلا کے اپنے لینڈ نہیں کیا لیکن آپ کو آپ کے یوں جہاز نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کہیں آپ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں نا مطلب جہاز جیسے ٹیک آف کر رہا ہے تو مصروف ایئرپورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاز جا رہا ہے نا آپ مڑ کے دیکھیں کھڑکی میں سے تو پیچھے سے جہازوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اچھا ایک جہاز لینڈ اتر رہا ہے جیسے وہ لینڈ کر کے نکلے گا تو اس جہاز کو پھر دوبارہ لانے کی اجازت ملے گی پھر یہ جہاز ٹیک آف کرے گا یہ جب ٹیک آف کر جائے گا تو پھر دوسرے کو یہ لینڈ کرنے کی اجازت ملے گی پھر وہ لائن میں جا کر کھڑا ہوگا تو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا لینڈنگ ٹیک آف لینڈنگ ٹیک آف یہ بیزی ایئرپورٹ جو بہت بیزی ہوتے ہیں ان ایئرپورٹوں کا میں نے یہ حال بیان کیا جو آنکھوں دیکھا حال ہے سنا ہوا نہیں ہے الحمد للہ الحمد للہ مدنی چینل بھی کچھ اسی طرح کا منظر مدنی سلسلوں کا دیتا ہے کہ ایک سلسلہ جیسے کہ ختم ہو رہا دوسرا سلسلہ لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے ختم ہو رہا تھا کیونکہ یہ ہم اس دوران اور چھ سات سلسلے اور دے سکتے ہیں مگر ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقت کے اندر یہ چیز ہو تو اس میں شاید ہمارے یہاں ریپیٹ کا ہر سلسلہ یہ ہو نہیں پا رہا ہوتا البتہ مجلس نے سن لیا ہوگا جو ذمہ داران ہے اللہ خیر فرمائے کال چلائیے میرا نام محمد بلال اب تاری ہے میں نے اللہ میرا مد مرحبا آمد مرحلہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضور جیسے مطلب بھائیوں کی جائیداد ہے اس میں بہن کا بھی حصہ ہے اب اس, اس گھر کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے تو اس گھر کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے کیا اس گھر کا جو کرایہ ہے وہ بھی بہن کو دینا پڑے گا یا نہیں جواب اشاد شرما جیئے جی بالکل جب وراثت کا وہ مکان ہے تو جو حصہ دوسرے بھائیوں کا بنے گا اس میں سے اس کا حصہ بھی بنے گا اس کو بھی دینا ہوگا وہ دی جی وہ الحمد للہ رب العالمین مدنی مذاکرے میں جہاں کئی موضوعات کی ترکیب بنی وہاں بالخصوص نوجوانوں کے متعلق دلچسپی کے کئی موضوعات جیسے نیو ایئر نائٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور عمومی طور پر اس موقع پر بڑی خرافات کی ترکیب ہوتی ہے اور الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس رات کو منانے کے حوالے سے ہمیں ایک باقاعدہ طریقہ کار دیا جاتا ہے کہ یہ نائٹ نہیں منانی مگر اس نائٹ پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے الحمد ایک ترکیب بنائی جاتی ہے تو شعبہ تعلیم والوں کی بھی ایک تعداد ہے تاجران کی بھی ایک تعداد ہے مرکز الولیا سے آنے والوں کی بھی تعداد ہے ابھی خیال بھی, رہے رہے بھی الحمد للہ اور پھر اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بدتدریج قریب آتی ہی چلی جا رہی ہے نوجوانوں کی اس میں بہت بڑی تعداد کا اطلاع ہوتا ہے اور ایک تعداد گھروں سے باہر ہوتی ہے یا ایک تعداد ہوتی تو گھروں کے اندر ہے مگر وہ گھر کے اندر بھی رہ کر ایسی خرافات میں انحماق رکھتی ہے یا منہمک رہتی ہے کہ جس کا کرنا درست نہیں ہے آپ کی طرف سے مدنی پھول ماشاءاللہ اللہ آج دج ملتے ہیں سرکار شیخ کامل دامت برکاتون عالیہ بھی تربیت فرماتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایام ابھی آ رہے ہیں تو اس پر مزید ہماری توجہ ہو جائے اور اس پر مزید ہمیں احتیاط کے کون کون سے پہلو اختیار کرنے چاہئیں یہ یا پھر اس کے علاوہ بھی آنے والے یا میں اسی طرح کی کچھ نہ کچھ ترکیبیں ایسی رہتی ہیں چونکہ ویکیشن ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہلّا گُلا یہ نوجوانوں کی اب تعداد کرتی رہتی ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کے مدنی پھول ہمیں ملے دیکھیں ابتدا میں مدنی مذاکرے کی ابتدا میں کیا ہی ہم نے یہی تھا دو ہمارا مدنی مذاکرہ جو سٹارٹ ہوا نا اس میں میرے لئے سنت نے تھرٹی دسمبر کے مدنی مذاکرے کی دعوت دی اور اس دعوت میں یہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ اس کو ہم نے میرا خالی چند مل ٹھیک لیا اور مگر میں آج ہمارے ان نوجوان اسلامی بھائیوں سے یہ پوچھوں گا کیا آپ کے کی گرد ایسے نوجوان ہیں کہ جو ان راتوں میں کچھ نہیں کر رہے آپ کہیں گے ہاں کہ آپ کے گرد ایسے نوجوان ہیں جو ان راتوں میں گناوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہیں گے ہاں تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہلّا گلا ہو رہا ہے ہر طرف مطلب کہ ایک شور مچا ہوا ہے دوست تیاریاں کر رہے ہیں موٹر سائیکلیں تیار ہو رہی ہے گاڑیاں تیار ہو رہی ہے سب کچھ تیار ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ نہیں کر رہا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں سے بچنے کی گویا کے توحفے کا تعافر دیکھیے اللہ تبارک نے کامیاب مومنین جو ایک جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کہتے ہیں قط افلاح المومن کہ فلاح پانے والے مومن ان کی خصوصیات میں سے خصوصت یہ لکھی ہے وہ لذیذ ہے موریدون کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے یعنی میرے آکا اعلیت رحمت اللہ تعالی لے کے اس ترجمے پر قربان جاؤں لفظ التفاط جو میرا اعلیٰ لے کر آئے نا یہ مطلب لغت کا کتنا خوبصورت وڈ کتنا خوبصورت ہے یعنی یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو برائی میں پرنا تو دور کی بات ہے یہ برائی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے یہ اللہ کے نیک بندے جن کی اللہ تعالی نے تعریف کی یہ قد بے شک فلاح پانے والے مومن فلاح کا دنیا اور آخرت کی جو کامرانی ہے نا کامیابی اس کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت کے اندر تو لفظ فلاح جن کے لیے استعمال کیا پھر ان کی جو خصوصیات بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کامیابی عطا فرماتا ہے اور پھر آخر میں یہ لکھا کہ ان کے لیے جنت ہے فردوس اور ایسی فردوس ہے جنت کہ اس میں ہمیشہ ہوں فیہ یا اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس فردوس کے وارث ہے قرآن قریب ان کو وارث قرار دیا اور ان میں ایک ال... ایک خصوصیت ان نیک بندوں کی یہ ہے وہ ہے وہ لذیذ مہردون یہ وہ نیک لوگ ہیں جو بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی اب آپ بتائیے ن... نیو ایئر نائٹ میں کیا ہے نمبر ون موسیقی نورمالی جرنل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے موسیقی حرام گانا جو آج کل جو ہمارے گانے بازے ہوتے ہیں حرام قسمتی خساں شراب حرام بے پردہ عورتوں کا لڑکوں کا ناچنا گانا یہ حرام بد نگاہیاں یہ حرام اس کے علاوہ مطلب کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں ان راتوں کے اندر جوا حرام اور بکیا میں کیا کیا بولوں اس کے آگے بہت ساری چیزیں ہوتی, ہوتی ہیں یعنی حتا کے بد قسمت لوگ ان راتوں میں بدکاریوں کے پروگرام بناتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بدکاری کی دعوت دیں یعنی بدکاری پر ابھارنے والے کام جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لا تقرب ذنا زنا کے قریب مت جاؤ بدکاری کے قریب مت جاؤ وہ جو کام جو بدکاری کے قریب لے کے جاتے ہیں ان کاموں کا کس قدر رجحان ہوتا ہے اس نیو ایئر نائٹ کے نام پر یہ آپ بتائیے تو شریعت اس قدر بے حدگی اور اس قدر غیر شرعی کاموں کو کس طرح روا رکھے گی اس کی کیسے اجازت مطلب اجازت تو دور کی بات ہے نا تو اس لیے ان بےہدا اور گناہوں برے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں واقعی مدری ماحول اختیار کرنا چاہیے اور آپ نیت کر لیں کہ ہم نے نہیں جانا چاہے پھر اس کے ساتھ, ساتھ ایک تعداد اوباش نوجوانوں کی بالکل ہلر باز قسم کے نوجوان ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو سائلنسر کی جالی نکال لیتے ہیں یا سائلنسر ہی نکال لیتے ہیں اور خوب ہلا گلا مچاتے شور مچاتے ہیں اس میں نا جانے کتنے مسلمانوں کی دل آزاری حق تلفی اور حقوق کے عامہ تلف ہوتے ہیں ان میں کئی چیزیں حرام کی طرف لے کے جائیں گے پھر جناب وہ بے زبردست قسم کی آتیشی اسلحے سے فائرنگ ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد اور بتائیں ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ تو اپنے اصلے بھی چیک کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں اب اس میں کتنے خوف ہراس پھیلتا ہے نادر کتنے حقوق کے تلف ہوتے ہوں گے کوئی خیر کا پہلو آپ تو بتائیں کوئی خیر کا پہلو بتائیں کہ اگر چلو یہ کوئی ایونٹ ہے بھی آپ کے نزدیک تو یہ ایونٹ آیا کہاں سے کیا پہلے کچھ عرصے پہلے چلے جائیں کیا مسلمانوں میں یہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر کوئی یہ ایونٹ اس طرح منائے جاتے تھے یعنی ہر بار سے آنے والی چیز جیسے ویلنٹائن ڈے کو ہماری قوم نے قبول کیا ہوا ہے اور ویلنٹائن ڈے جیسے آتا ہے فروری کے اندر سارے یہ مطلب ہمارے نوجوان یہ پاگل سے ہو جاتے ہیں جانے تحفے لیتے ہیں دیتے کرتے ہیں حالانکہ یہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کے عنوان پر جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو جو توفہ دیا لیا جاتا ہے یہ رشوت کے حقوق میں حرام ہے اور اسی طرح کی خوراکات اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے عجیب کلچر ہے کہ جب کوئی خوشی منانے کا اگر آپ ماحول پاتے ہیں یعنی خوشی ہے تو خوشی منانے کے لیے گناہ ہمارے لیے کیوں لازم کر لیے گئے اسی طرح آپ کی جیسے کالج یونیورسٹیز کے اندر کوئی مطلب اس طرح اینوئل فنکشن ہوتا ہے یعنی کوئی مطلب کہ چلو جناب کالج چھٹ رہی ہے یا کلاس چھٹ رہی ہے آگے بڑھ فنکشن کرنا ہے گنا کریں گے اچھا وہ کیا کہتے وہ اینڈنگ سیریمنی ہوتی ہے جناب وہ فیئر ویل فیئر سیرمنی ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا تماشا ہو رہا ہوتا ہے یعنی اتنی عجیب و غریب کیفیت ہے میں بات جو کر رہا ہوں ایک تو پاکستان میں پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے نا کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی یہ مطلب ہم نے ملک آزاد ہوا لاکھوں کی قربانیاں ہیں کہ اس ملک میں اسلام اور اسلام کا سارا معاملہ ہوگا میں آپ سے ارض کرتا ہوں میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور جو اسپیشلی جو اسٹوڈینٹ ہیں آپ کو تو دنیا قوم کا میمار کہتی ہے کہ یہ آگے تعمیر کرنے والے ہیں یہ آدھی شرابے پی کر لڑکڑانے والا قدم کیا تعمیر کرے گا اس میمار کی بنیادیں کمزور پڑ گئی ہیں اس میں کیا مطلب کہ تعمیر کی جائے گی عمارت کھڑی کی جائے گی تو اب اس وقت جو اس میں یہ امید کرتا ہوں جو اس وقت سن رہے ہیں کیا مدنی چینل پر ہیں یا فیدان مدینہ میں ٹھیک ہے جو سن رہے ہیں ایک گمان آتا ہے کہ ان کے اندر دین اور اسلام کی محبت ہے تو ہی آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نا چاہے اس وقت فیدان مدینہ میں یا مدنی چینل پر ہیں لیکن ایک دین کی اسلام کی محبت نے آپ کو اس وقت یہاں بٹھایا ہوگا نا تو اس کا لاتے ہوئے میں سا... کرتا ہوں کہ آپ اور میں ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ کمنگ تھرٹی فسٹ دسمبر انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم خود بھی اور آقا کے پیاری امت کو بھی ہم گناہوں سے بچائیں گے 31 مطلب دسمبر, دسمبر کو گویا کے یہ نعرہ ہوگا ہمارا کہ بے بدکاری برائی اور گناہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ اور یہ اور گناہ اور برائیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ صرف 31 دسمبر کا بائکاٹ نہیں ہوتا گنا تو بھائی گناہ کا تو لائف ٹائم بائی کاٹ ہے ایک مسلمان نے کلمہ پڑھا تو اس نے گنا کا بائکاٹ ہی کیا ہے کہ میں اپنے رب کی راح فرمانی نہیں کروں گا مگر میں ایک اسپیشلی طور پر ایک ایونٹ کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 31 دسمبر ہمارا تمام گناہ اور برائیوں کے خلاف بائکاٹ ہے یہ بائکاٹ کے نعرے لگتے رہتے نا آئے بائکاٹ کا نعرہ لگائے اس یہ وہ بائکاٹ کا نعرہ ہے جس میں انشاءاللہ اپنے رب کی رضا اور شیطان کی وہ مطلب کہ یہ جلب ان کے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو آپ آئیں اسٹوڈنٹ اپنا کردار ادا کریں میل اسٹوڈنٹ اپنا کردار ادا کریں ٹیچر اور پروفیسر جو کہ یہ مطلب کہ قوموں کی بنیادوں کو درست کرتے ہیں اساتذہ کرام اساتذیذہ جو ہوتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں لیکچرار ہوتے ہیں ڈین ہوتے ہیں جو مطلب پورے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں یہ آئے کہ وائی وی ڈو دس دس از ناٹ اے آور ایونٹ وی آر اے مسلم دس از ناٹ آور کلچر اس طرح کے کوئی ٹاپکس بنائیں اور ٹاپک بنا کر آپ اپنے جو بھی آپ کا انداز ہے اس میں اپنے اسٹوڈنٹ کی ذہن سازی کریں آپ میسیجز چلائیں آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی سے ہیں آپ میسیجز چلائیں اپنے گروپ کے اندر کہ اس بار تھرٹی دسمبر کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدری مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے ساتھ رہیں گے گنا سے بچیں گے دوسروں کو بچائیں گے تھرٹی دسمبر کو انشاءاللہ مدری مذاکرہ ہوگا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دیگر اسلام بھائی اجتماعی طور پر ملک و بیرون ملک اس کی کوشش کریں گے آپ ان کے ساتھ شرکت کریں اور انشاءاللہ اللہ نعرہ لگائیں گے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی قرآن کریم کے انشاءاللہ درست کر لو میں هم عینی لگوی و لذیذ ہوم آئی لغوی موری رہ گیا تھا و لذیل ہوم آئی لغوی اور وہ جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے مدنی مذاکرے کی مدی میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آج مدنی مذاکرے میں فیضان نماز کو سات دن کے جو باپا نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ اگر میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرا اپنا کاروبار ہے تو کیا میں روزانہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لیے کلاسز ہوتی ہے یا مجھے سات دن پورے جو ہے فیضان مدینہ میں ہی رہنا پڑے گا برائے مدینہ اس کا جواب بتایا عنایت فرمادی جی السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ جو فیضان نماز کورس ہے نا جو ہمارا سات دن کا یہ ویسے ہی ایک بڑا کافی ایک ٹائم کا تھا اور ہم نے اس کو ریڈیوز کرتے کرتے کرتے کرتے ہم سات دن تک لے کر ہیں جس میں واقع پراپرلی ڈلیور پھر بھی نہیں ہو سکتا لیکن اے, ہمیں اندازہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں دیتے تو یہ تو مطلب سمجھے کہ یہیں رہنا ہوتا یہی کھانا پینا رہنا ہوتا کیونکہ کہ صبح کے الگ کلاس درجے ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے پھر دوپہر کو زور کے بعد کا الگ ہوتا ہے عصر کے بعد الگ ہوتا ہے پھر مغرب کے بعد کھانا پھر عشاء کے بعد الگ ہوتا ہے تو یہ پورے الگ الگ سیگمنٹ بنے ہوئے اس کے سیشنس بنے ہوئے ہیں الگ الگ مدنی ہلکے لگتے ہیں جس میں یہ نماز اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ اس میں اس کے فرائض بھی ہیں اس کی شرائط بھی ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ مستری دو گھنٹے کے لیے تو یہ ہونی نہیں سکے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس دو گھنٹے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئیں مدنی تربیت گاہ پر آئیں ان شاء اللہ تعالی آپ کو آپ کے ٹائمنگ کے مطابق آپ کو ان شاء علم دین سکھایا جائے گا ان یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب بولو کہ آپ کے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے والوں کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے الحمد للہ ہمارے پاس پانچ منٹ والے کے لیے بھی اسپیس ہے آپ آنے والے بنے کال یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا دراصل اس میں جو شیڈول ہے ہمارا پھر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن یعنی یوں سمجھ لیجئے مدن شہر کے ناظرین کے اور یہ جو یہاں جو حاضرین ہیں کہ اصل میں یہ جو سات دن کا کورس میں رہنا یہ خود ہمارے روٹین کو چینج کرتا ہے کہ رات سونا اگر ہے تو اورد و بزائے پڑھ کے کس طرح سونا ہے تو سنت کے مطابق سونا پھر تحجد کے وقت اٹھنا پھر تلاوت قرآن یعنی ڈیلی کا جو شیڈول ہے وہ بنانے کے لیے بھی ہمارا یہ کورس میں شرکت کرنا بہت معاون ثابت اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. سے یہ ہے کہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ علم دن حاصل کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے فرض علم کا فرض عبادت کا علم سیکھنا فرض واجب کا واجب سنت کا سنت مستحب کا مستحب اشاء جیسے ایک حدیث سے پاکے نہ طلب العلم فریدت ان کلی مسلمین و مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو اس میں جو فرض عبادت ہے یعنی فرض کا سیکھنا فرض اور یہ ہے جو اصول جو میں نے اب فرض کیا سلو الحبیب صلی اللہ, صل اللہ تعالی علام انشاء اللہ عز و جل کل پھر مدنی مذاکرے کے بعد مدری مذاکرے کے مدری مہک لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت ہے اور مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے آمین بجائیں ہن نبجیل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد